بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے قل اعوذ برب الفلق کہو کہ میں صبح کے مالک کی پنہ مانتا ہوں من شر ما خلق ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ومن شر غاسق اذا وقب اور شب تاریخ کی برائی سے جب اس کا اندھیرہ چھا جائے ومن شل اور گنٹوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے ومن شل حاسد اذا حسد, اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے